باب اللہ والا دین عطا دے ڈائمن کے باتوں میں نظر ہوں علی حد داغی سلام واہاب ہر کی جیتا ہے صداوی نبی در ساطو سلام نکلا مہاجرین زاد گل پروان کے لفظ میں جو جدادوں سے وقت بھیت بنوا سورترا منسوخ فتناسر تو کفاری ساتھا دے بابل کفاری ساتھا دے ایک کفاری عام شرع خدا مناسبت زی کر گئی از بابل کفاری ساتھا دے لگا سندھ شیدکا معاقات کیکم آیات پیدا دے نبیر سنم کڑے دے دا معاقات کم دی انتظام دے تطوعا انتظام دے شیب اقفرنف تطوعا بلا عوضی ان کی بندجادوں نے اقنور اتارات کو لن دا دماغ کا پنجا انتظام نو شی پپن ناتمان بلا ای مدن کے فارق کے انتظام دے شہید کا دار دین دے دی بلا ای مدن و دل ہا منظر دے کہ فارق بادشاہ کن سے کے زمانوی التزام دیو شی تو تبعن بلا ای انتظام دے نہ سما انتظام دماونت تے بلا ای مدن وہ شروع دادی کے کتام دا بہترین مناصبت ہے زبان ذہن ترازی مناصبت انکار سین فمین اللہ و انکار غیر سین فمینی من الشیطان تناسبت بدے کے لئے تکم تفسیر کے لئے دا عبداللہ ابن اپنا سردن ہو دے و لکل انجال نام وارعا دعیات ناغے نسخات منسوق دعیات لگا آراد شیطان کو مآخات پاندے کم واللزین آقاد دعیمارکم اللہ نسخہ فلکل یاد دراغلے نسخہ صرف دم شام ہاسب را دی کے لمبا مہازا ایرسل محاجر انساری محاجر انساری محاجر انساری محاجر انساری دون زبیر امین قل قلوان شداران زیل و خوت اللہ دی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اہم دو وجر اخوت نشی نبی رسل درمیان ندی کی کڑے دفار دیزاری دو احشت دو در حسول دون ست و ذل فتر اما نظر اگر جاننام اوال اگر جلائیت نازش و لی کنن و لی کن رجون ترونی و ایوز مضافن نینا و لی کن ربی جاننام نصحت زال قدام عالمی کی منسخد دا منسخد دا منسخد دا دا یاد کرنا نصحت قدام مرسو خدام اور سوف اپنا سکتے نصحت دا تابع کا ہے ولذین آمنکم فاسنتیہم دا یاد اونا تھے زال تمقال ولذین آمنکم عبداللہ بن عباس رضو محمد دار خدام مسوف بالکنہ نہ صرف ہی دو میراث دا دا اگر نہ اگر نہ سطر افادت ہو سی دا, دا مولانا نہیں پتہ میں الا نثر ور رپادا نث ما مرج بسد یمنے پانی نہ راک پاندا ون سی ہا پر فائدے بند فارادن وہ سے وقت ذهب میراث میراث میں نرا اول صالح وہ سے تم جائز جو سے انہوں نے نا برہما نے تو اور اس کو میں مقامات کی شیر سنگھ راج جی تو تو کمات ہے کہ تو دریشو یا اتنا نہ محمد میں زبان حد اتنا نہ میں لا کریا ہے کہ نبی فارق الکیانہ کی مول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب بالاسلام نستنی حب مع فقال طرح حرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پروش نے متفق ہے کہ حال نبی سے بے پروش دار اتنا سمجھا ہے تو زیادہ گریمت سم ڈالے فو مؤقف محالفت <سؤال> کرنے کے لئے انسار کی بھی تاریف اور پور زمان کی حاصل دارے ہیں کی صورت بیل دے رسواب صورت بیل دے تو خلاف نشتے دے کم چننہ صورت اچھلا اسلام نے حلق الجاہلیت اگا نشتے دے جا حلق جاہلیت سے ہوں جا حلق ظالم بانی اگا قطب کے طالب اگا غارت مانی دنگا وہ سم مہادی کی فدیہ بانی دنوں دن میں جو حلا و فقط و او, بڑا بانے او کم ثابت محل محل, محل جائلت دے قط تے جائلت بانے سب کی اسلام کی کم تے چا ل تقریباً التظام <تصفح> <تصفح> دے کی، کی دا انتقال دا نسل دے دو حوالے دا معلوم کا دینا تمالی اَخنا ابدان نے مجھے کارماانات کے قابل <سؤال> و احوالے جاگا انتقاد ذمیرے زدیہ منزمت لازمتیں یہ سے اور لازمتیں مجید زدیہ ندا وعدہ و تعبیر کو و نظم ششویذ کا صابو اِفاہ الوعدا ضروری کرلا پقلما نے اگر کیفاہ الوعدت من دعا سنلا بریذ نا دي خبر دے دوالے ہم رمضان محمد بن علی بن جابر اللہ نے ذکر فرمایا قرہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم تو واقف صدیق اندر ہو چکم دیور واجیہ ادا کریں ادال دین تے میں اتنا کہ فانہ اللہ کے فارنوں کو مزرد نبی نے کرو پاس اور ابا خلیفہ نائب نبی نے سلام کرو حقوق جو نبی نے سلاموں کو حقوق واجبوں کو حقوق منصبوں <Sto sonic language> <S concept> معلوم <لازمت particularly> <milk> تقریباً <سؤال> ہم نے نباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا تھا اور تھوڑی دفعہ میت تھے تو شیخ بریلوی کو کہا نا میں جی مانتا ہیں فدا سن مالی وعدہ کرے وا حتى نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس نبی نے سلام فرمایا جابر بن حوے فرمایا چلا جابر مانتا بہرین ہمارا اب بکر امر القوم بکر فرمایا اذا من كان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم عیدت او دینن شاشی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں ذکر کہ یہاں جدا تو واجب لنا فاہا واعید بانے اس کا معلوم ہے اس کا افصاف الملافقین نگل جمہور ذکر نشت نشت وعدا وعدا کہ جہاں اپتدان یا نیت دخل فی لیکن سفت منافقت ہے وہاں لکی اپتدان یا نیت فی نشک نشک نشک اور وہاں او کہ اپتدان یا نیت دخل دی ایفاو اس کا عارض بانے اکنا افوش چونکہ شرحہاں عارض سعوزر وو نوران کا نے کچھ علیہ بلاظن وہ کنا پہ گنار کی نفسی پاپ دیوانہ منظور صاحب نے اور نبی علیہ تھے لیکن جمهور علماء کی متذاتن ای باپ دیوانہ منظور صاحب آیتون او دین بنیا چنا راز شون تھا تاور ان فقل ان نبی ما کوا پڑھا قال قضاء و قضاء ماتو مد عمر بدل کم کا ماز بہرن نہ بہ حسادی نور واقع کے حسابے یوز العالم نوران کے عظیم در عالم ہمارا ران کے بدرین در عالم در چیت او میں ترو دیوا خلا یہ اللہ پیدا سمدا وہ تو گزار میں مشیہ بیش میں تین سمتر انداز بیٹن زر بکر صدی کر بظمان نے لیے ہیں صائنتا تھے وا عقد ہی عقدہ و مقرن دی دینندہ نے سنا جواب حاضر جواب بکرے جو جی جواب نہ قادر صحیح دے بکرے کے کے خلاف کے راضی جائز تھا اور دو تلیر مختصر دا ہے دو سوا واویا کی امر آگر مختصران آمکہ ادری کی یہاں کی مختصران دا گھلے میں قلتا ہے جی پیندس سوا ہوتا کی پیندس سوا کی آتس سوا سنور شبیتر کی آتس سوا کی آدادہ مختصر جن دی ایراد لبابر کفارے سے سمنا سبت جائے جوارے بکرد باہر کی سب کی پارتہ وزن ازوی تان دوارا میں انتظام کے بعد دین ددی کے انتظام دے دفر اور حفاظت تو انتظام انتظام جداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلامہ طول پدینے کرے جما ہوش راغنے نے اماں بھی جانے ناری مشغول پدین باندے ہو مارمیں خدمت اسلام نبی بیعت نے ما پر مرک لا در اذ کلمہ اللہ ما دینار دین مگر بھی دی مشغول دا دا دا دین چھ دین اسلام دے امام بخاری بخاری و طاری دا بیان صلی اللہ علیہ اخرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ و علیہم السلام اے میرے بزرگان نماخ الا لواء فقط الا هو ما ديننا ولا نمر على ان الا كل تعلق النبي الرسول صلى کو کی صار ماجگر طرف نهایت امت و ماتت صار ماجگر جگہ کے فلم جن مسلمون خرج اب بکر مہاجر قبل حبشہ قالت مطلاق مسلمانوں پر سب مبتلاش دراج آنکہ ساقیب آنکہ ساقیب بھی کفار کو رکھا رجع و مہاجر ان کے ملحام مکم سے کسان تری ہو مہاجر ان حباش تو دم ارادہ اکلا کہ زنان شیعہ حباشتا ہجرت بھی کی نا کہو اللہ فقر حجرت کو ان کے فضلت حباشم آنکہ ازا برغب برک العماد ہندو شکو کے لئے دے امن صد رب آنکہ مدنی مقیمہ زمینہ اور سیدہ برک العماد دغنا کے لئے ابن الدغن ملاو چسزا ابن الزیزاد رفیم نے رہا تھا مور کا منتصب دے انتصاب این امت کو مشغور کرتے دے دے ملاو چسزا ابن الزیزاد وحو سید القارا نو دے او سردارا مشرد قارا قبلی وپقارا پھر او تبن الزیزاد اینت ورید ویابا بکر چھتا دی راتا ریب بکر قارا ابو بکر افر قومی نویست مالا قون زمان پرنش وانا ورید وانا سیحا فیلال زمان اینات را چسزا اچتاو بخاصتن ارادہ ہم سے درما کی نہیں کرجو وہان ان کبرہ سیاہ تجیت وی چداغت زے مالندی دے ایبہم راو تو نم کا پھرو اسیں چدافر تراو دے وسط میں مقاصد نر نا اجکم مراد مقام ان حال دونوں کو انوری ناس یا لازمایا جو کرن پھیر مے کی وا ابو در ہر دے جی وا ابو در یا با قوم نصرت کو کو دگنا ان نبی سے کلا کرو جو تامسریτηταగల पर्वत निज प्रकारा पंकौना आणि खौना पकाराचे कौम्य उबाची वरी चिंता के दामकारम रखलात मौजूद थी उदा रकमना अखलाफ नजिल पुकारम चाके दामकारम अखलाफ में नदिल व तक कायद रखाोने बल्कि नतो में आवन पकार जना पंकौ नफर पकार के दर्श हुआ जी ऐन कतब इब्न मार्जो मकम सिफात जिने बिर सलाम खैय कुब्रा महदर के थे इब्न तगने बानी हि तौ सादिक मर اصحاب رحیم بلوان سہ سان کے اور تحمل قربو جگے بوجھ جو نعفاؤں، نعفاؤں کے، و تکر الزیب من منو کے، ان من مسائر کے من منو سا، اور تب معاورت کے لحظ سارا نواعی بالحق باق حاضر حوادثا پر حق و بانی، حوادثا تو بات لیو باقی ماری معاورت سے نہیں دی، علاوہ نواعی حاضر حق ذکر کی مزداد قفا تسمائی، و اننک جار و نظیب تار عمر ذرکون کے، ترجے، و خص شاہ، قام حضرات کا یہ مراد ہے اے باغا فضرا کا تو سب امن بانے وقت نکلے گی بر تحریم الذنا پر جامع مبدل وا پس ابن الذنا اروان سے مکیمہ زمیتہ اور وا پس طلب کو صحیح کون ہو کو وطاف کرم کی درورت وطاف بیا صاف کو پیر ابن ثلینہ وی وی ڈولنے والا رسولنا انما الله رجل مسہو اور علاوہ صفات لے کر کہا مگر دا چلے چلے چلا قول فارفہ کاری چاہئے ہوئی و لا اخرک آتو خرجون رجول تا تداد سرہ باسی جاکی دا سیم مجموعہ مقارب الاخلاب یکس بن معدومی سیر الرحیم و احمد قلب اقرز زیب و اعین و علانوہ بالحق حسرت ارفان فضلت قریش جوار ابن الدغینہ نافذ قریش جوار ابن الدغینہ و آمن و, و, و آبابا کر امر ورکا و کرتا خدا شند اکی خود قریش و, و خالون ابن الدغینہ اوین قریش ابن الدغینہ تا مر ابابا کر فجعبت وا ابو بکر تاں جے باتاں پذرن کی پخلقور کی نواز دی گئی پخلقور کی پے سن دی والے اطرا ماشا مندن اندے کے قران وچ تھمنے کو بشو بدران پخلقور کی ولا جنہ بزار کا موسی تقی قران کی پنجے بارن او پدی درات باندے دگنی نشے باہر میدان تراو جی ولا یستعینن ابدار کدا استعین اظہار پر دین کے باہرو جنن پخلقور کی کہ تمرا قران کی کی بکرا شک گوا کم تک بکرتا ہے مزر نہ باد شام کی جما جو مسجد سڑے بہار کا قصف عليه س الْمُشْرِكِينَ نونا خو راجم کدو بندباني ذناارت مشرقی او زمت مشر نهکیبل پ ما تو ت قسمہ سرمانہ قثر دیبد د شعر ن حد اسہان تجو حان سببلب د تصف او د قر گ ل دیبد را انجب مش بمان مش ب ناار مشرقی او زمن د جبو ن او تجب کو د او قتل ب وي وجهہ وہ سرے او bgColor بکر صلی چاہوں نے جنا ان کے بہین در کرب قران کی لائم لکھو دمہو مالک نو دو پروخ ہو کرے وچ نو سو قران راہ بیچار متو خروانے فابدا ظاہر اقشراق میرے ان دی حالت ہم چلا تو کرے چلا تم شری کہنا اللہ بنا لو عالمرا بالتر روایت متوی ناط اسی والے کے سڑے پنے تنب سیھا قدم علیہ ابرا ب ن ت کوري شو ان ان قنا جرنا مش بنگعمل خل ب करتا پي شمان پ جي خپ فل ک شو۾ کو د مجاظ کا تجا س سرنا ما هتننا نانا تجا آال چې و جو جماعت تو مک پور فلکی آ ن انا پاي شروع کو مننظراب راه چنا نا بنامن وچمر وکی د ز زمن نا زمن گا باباتے ناشو اب کرتا چر کوئی ذاوی چنے سال کئی فرغشت پانی مانی ایک سال کے بدیشابات کا فضل کوئی مکمل فور کی وہ کا, کا کی دا جوار جوار کر دا نا وینا باں شرین کال کئی خامھا بڑا دمان کئی انہاں کی انکار کئی دینا الا یال کے بلاد و خلاف عیادت فسن ہو اجر دینے کم متک مصالوا جواب کتاب تعالی جواب آج جوال تعبیر ذکر دا لگا قد مضمون دے سنگ جے تعبیر واسطہ رضی جواب اس کے ساتھ سعادہ جوار و انہا کرینا انہوں پہ رکھا مانگ بگنو انشانت کا فرزاو چاہاں خبر اگر ماتبول انہا تو فرمشد انہاں سوادو مسلمان انہوں نے مگو مسلمان انہوں نے حال سرنگی لئے و انہا کرینا منگ بگنو انہوں پہ رکھا چھے مانگ بستاہ دو شعانت کو بستاہ نام د سجے کر وہ تفاقار تانم تنزیع قطن بانے تو کوئی پائے نول بار جمعہ تاسکنے باوی بانے اوازہ چیم ما یت درا دار بارک સેવા اقتصار کے بعد عشرہ مرش و پور کے بعد کے او کچریں بار کر دے شتوما در الی ذمتي ما فسم ما زماح او جوار بیننا نحب دعو قران لا تسمع العرب سوا العرب تول او دو قبل عرب کی مشہور شی اے ماں کہڑا تیرے بار جماں سید عامر ورکڑے اوہ ماں دے خلق ازماں را بار شرم دے جماں خیرات کیہن تو کرن شپ آہات کی تین جنین بہارا دیو سڑی کی آہت نو ہچ مالا اوقات کو جوار ہر وقت این یارو دے دے کے جوار باہر دے جوار تے جوار زمان دے بتا ان یارو دے دے کے جوار کم وا ب تو متا جوار وارضا بھی جوار اللہ ساج جوار زمان او تعالی بجوار دان نابانی بامد اللہ ونے بامر ما افاما يوم اجنا برسول الله تسمى واذاب جوار الله زلاني بجوار الله باندې ادازم جناب و رسول الله تسمى يومين مکہ دارب جوار ثکاو کرتن نبي رسول الله تم اعلان کني نبی رسلم تول مخي صحابتا مسلمانان تا قدوریت کو او کله شما تا دار هجرت تا نه بتال جتا دار رئیتو سبختن ذاقن اخل ماولیتا غزمکہ چکمتار حجرت تے علمکہ خورنا کا خوش آد از مدینیہ کو خورنا کیلئی علمکہ خورنا کا ذاقن اخلقن قجر والا او بننا کہا کہ مابین بین لا بطین کو مابین دو دور رو کہا ہم الحراتان تا لا بطین مانا تھا اندہا من حاجر انت جازت و شاہ سندار فہاجر من حاجر اخیبن مجنہا حجرت و چاچہ حجرت قومتنی منوریتا دلچی ذکر کا دا بعض من قانا جا رہا ہے کہ اگر محاجر لیتا ہے حبت جزرل کے لئے میں محاجر لیتا ہے جا حضا و بکر محاجر لیتا ہے سیار قزان و بکر چہجر لیتا ہے کی دیم محاجر لیتا ہے سامان محمد اللہ تعالیٰ فقاد رسول اللہ تعالیٰ سمعاریس لیکن فقادم شاق شاق و دمبانی فا انی ارجو ایو سنلی زمان محمد ہے کہ اگر اجازت رہی جنہا ہے اگر عمومی اجازت رہی جنہا ہے تامے سدرے جی جا دتن یہ ابیان تا فرمانبردار اسلام علماء قال انا زماو میں استح وجلتاو بکر نفسو حبکا انسان تو بکر نفس اعلی رسول اللہ پہ انتظار ہجرت نبی علیہ السلام بانی معنادر انسان تو بکر نفس اعلی رسول اللہ پہ انتظار ہجرت نبی علیہ السلام بانی ایک نے تو وہ گئے اور کولا ظروف حس مختلف بلکہ میری باذن تو کہ جبن صلف ہے کہ باپ بلا ترجمہ جی باپ ان صلف ترجمہ کے نشین اب باذن تو کہ باپ دین ر کبھی نہیں کرین همین مثال ان سگے در سرنا حدیث سے تم لے مکہ کے کم حدیث در ہو من تکبر علی بیت الذلال داغ سے یوزدی سمرا سے ہو ان وقتان ہوتا اگر جوار صحیح صحیح تناظر نشین ہیں یہ سرا جی جوار لو ابن بطال اولاد مناسب دکی کی نہ مناسب ہوگا دو انگلائیم حاصل شبیت المال <سؤال> شماد رائے نویل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم آنا اولا بالمومنین امن ذا نگرانی کے ان کے امینان وزید نفس لنا لکہ حجن ومیتن یعنی مومن دا قرزان نگرانی کے ان کے امینان وزید نفس لنا دا بیان دا نگرانی فمن توقف سیا من المومنین افتر کر دیں چو جب آج منانا کر دیں پر خضرہ علیق اذاب اذاب اذاب اما حکوماندارج کردیپوری ودا نے <تصفح> <تصفح>